بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ طالبات آئیے ڈیٹا ویئر ہاؤزنگ کا لیکچر 34 سٹارٹ کرتے ہیں جیسا کہ ہم ایک سیریز میں لیکچرز کی چل رہے ہیں جس کا کہ آبجیکٹو اور اسکوپ ہے کہ جو ڈولپمنٹ کا لائف سائیکل ہے ڈیٹا ویئر ہاؤس کا اور اس کی جو میتھڈالوجیز ہیں وہ کیا ہیں تو ہم نے جو پچھلے لیکچر میں کوریج دی تھی وہ ایک رالف کمبل کے ماڈل کو اور اپروچ کو ہم فالو کر رہے ہیں اور اس کے جو دو کی کمپوننٹس ہیں یعنی کہ پروجیکٹ پلاننگ اور یوزر ریکوائرمنٹ ڈیفینیشن اس کو بہت ڈیٹیل میں ہم نے دیکھا تھا اور آج کے لیکچر میں انشاءاللہ ہم مزید اس پروسیس کو آگے چلائیں گے اس ڈائگرام کو دوبارہ سے دیکھ کے مزید آگے چلیں گے اور جو تین اس میں سے پیرل اپروچز یا پیرل پاس نکلتے ہیں ان پاس کے بارے میں بات کریں گے میں آپ کو ایکسپلین کروں گا وہ پاتھ تینوں کے تینوں کنورج ہوتے ہیں جا کے ڈپلائمنٹ کے اوپر تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ڈپلائمنٹ کس طرح ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے اور ڈپلائمنٹ کے بعد آگے ایشوز آتے ہیں بلکہ جو اسپیکٹس آتے ہیں مینٹیننس اینڈ گروتھ کے ہم ان کے بارے میں بات کریں گے ایک دو باتیں میں آپ کو مزید بتاتا چلوں اس سے پہلے کہ ہم لیکچر میں ڈیٹیل میں جائیں وہ یہ ہے کہ جو پوائنٹس ہم ڈسکس کریں گے یہ پوائنٹس سارے کے سارے ہو سکتا ہے کہ آپ کو ہماری انوائرمنٹ میں کسی پوائنٹ ان ٹائم میں ایپلیکیبل نظر نہ آئیں میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کو ساتھ ساتھ اپنے ایکسپیرینس کے بیس پہ بتاتا چلوں کہ کون سے پوائنٹس کس طرح سے اپلیکیبل ہیں اور ان کو کس طرح سے دیکھنا ہے ہو سکتا ہے کہ جو ماڈل ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس میں ایک چیز کا صرف پاسنگ ریفرنس ہی ہو لیکن ہمارے ماحول میں ہمارے کلچر میں اس پہ پاسنگ ریفرنس سے زیادہ وقت لگانا پڑے اس کے علاوہ ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چلوں چونکہ ہم تین پیرل ٹریکس کے بارے میں بات کریں گے یعنی کہ ٹیکنیکل ٹریک ڈیٹا ٹریک اور انالیٹکس ٹریک تو جیسا کہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ہر جو پروفیسر یا آپ کے جو استاد ہوتے ہیں ان کا اپنا ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے کسی کا تھوریٹیکل بیک گراؤنڈ ہوتا ہے کسی کا کسی اور ریفرنس میتھمیٹیکل بیک گراؤنڈ ہوتا ہے تو ان کی کوریج ٹاپکس کی انفلوئنس ہوتی ہے ان کے بیک گراؤنڈ سے وچ از باٹ نیچرل تو چونکہ میرا بیک گراؤنڈ الیکٹریکل انجینئرنگ کمپیوٹر انجینئرنگ اور کمپیوٹر سائنسز کا ہے اس لیے میرا جو فوکس ہوگا ان تین ٹریکس میں وہ زیادہ ٹیکنیکل ٹریک کے اوپر ہوگا ٹیکنیکل آرکیٹیکچر ٹریک کے اوپر زیادہ فوکس ہوگا جو ڈیٹا ٹریک ہے جس میں کہ ڈائمینشنل ماڈلنگ آتی ہے جس میں فزیکل ڈیزائن آتا ہے جس میں انڈیکسنگ آتی ہے جس میں سٹیجنگ اور ای ٹی ایل بھی آتے ہیں اس کو میں اتنا کور نہیں کروں گا اس لیے کہ ہم ان پہ کوئی سات آٹھ لیکچرز آلریڈی گزار چکے ہیں اور جیسا کہ میں نے عرض کیا میں کچھ اپنے بیک گراؤنڈ سے انفلوئنس ہو کے کچھ چیزوں پہ زیادہ وقت لگاؤں گا تو اس کے ساتھ ہم لیکچر شروع کرتے ہیں لائف سائیکل روڈ میپ ریوزٹڈ تو آپ ایک نظر اسکرین پہ ڈالیں جیسے کہ آپ سے پہلے بھی بات ہوئی تھی میں نے اس لائف سائیکل روڈ میپ کو تین حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہے جو کہ بڑے راؤنڈ اینڈ والے ریکٹینگل سے شو ہو رہا ہے اس میں جو ڈاٹڈ باؤنڈری ہے یہ وہ کمپوننٹس ہے یعنی کہ پروجیکٹ پلاننگ اور بزنس ریکوائرمنٹ ڈیفینیشن جس کے بارے میں کافی ڈیٹیل میں لیکچر نمبر 33 میں ہم آلریڈی بات چیت کر چکے ہیں اس کے بعد جو دوسرے دو ریکٹینگلس آپ نے دیکھے یہ وہ ہیں جن کے بارے میں ہم آج بات کریں گے یعنی کہ وہ تین پیرل ٹریکس اور اس کے بعد جو ڈپلائمنٹ اور مینٹیننس اور گروتھ کے باکسز ہیں تو میرا خیال ہے آپ کو اچھی طرح سمجھ آ چکا ہوگا کہ ہمارا آج کے لیکچر کا اسکوپ کیا ہے اور آف کورس یہ ساری کی ساری چیزیں پروجیکٹ مینجمنٹ کے انڈر ہی ہو سکتی ہیں تو ہم ڈیٹیل میں شروع کرتے ہیں اس بات کو ٹیکنیکل آرکیٹیکچر ڈیزائن اس کا کیا مطلب ہے میں ایک انالجی دیتا ہوں کو اگزامپل کے تھر آگے بات کو بڑھائیں گے مثال کے طور پہ کوئی شخص گھر بنانے کا ارادہ کرتا ہے تو گھر بنانے کے لیے آف کورس بہتر تو یہ ہے کہ آپ ایک آرکیٹیکٹ سے رابطہ کریں جو کہ آپ کو نقشہ بنا کے دے گا اور وہ جو نقشہ ہوگا اس کو لے کے پھر ٹھیکےدار کام کرے گا ٹھیکےدار آگے سب کانٹریکٹر کو سمجھائے گا میں آپ کو ایک اس کی چھوٹی مثال دیتا ہوں لیٹس سے کہ آپ کا ارادہ کچن بنانے کا ہے گھر کی مثال تو ذرا بڑی مثال تھی مقصد بتانے کا یہ ہے کہ کچن جو ایک چھوٹی سی چیز ہے کہنے کو وہ خاصی کمپلیکس چیز ہے کچن میں کون لوگ انوالو ہوتے ہیں کچن میں ایک پلمبر انوالو ہوتا ہے جس نے کہ پانی کا اور گیس کا کام کرنا ہے کچن کے کام کے لیے ایک الیکٹریشن انوالو ہوگا کچن کے کام کے لیے کارپینٹر بھی انوالو ہوگا بلکہ سب سے پہلے تو میسن انوالو ہوگا جو کہ ایک دیواریں کھڑی کرے گا اور باقی کام کرے گا اور اس کے علاوہ اس پہ رنگ و روغن ہوگا رنگ والے لوگ انوالو ہوں گے اس میں ایک انٹیریئر ڈیزائنر یا ڈیکوریٹر کی بھی انوالومنٹ ہوگی اور آف کورس یہ ساری چیزیں ان سب کی جو ریکوائرمنٹس ہیں ان دی ویو آف دی ریکوائرمنٹس آف دی اونر آف دی کچن آرکیٹیکٹ ایک نقشہ بنائے گا اور وہ نقشہ پھر ٹھیکیدار کو دیا جائے گا اور پھر ٹھیکےدار جو ہے وہ سب کانٹریکٹرس کو وہ کام دے گا تو آپ کو میری بات سمجھ آئی کہ ایک کچن بنانے کے لیے اتنے لوگ انوالو ہوتے ہیں تو جو ایک ڈیٹا ویئر ہاؤز ہے جس میں کہ ملٹی ملین ڈالرز کی انویسٹمنٹ ہے اس میں کتنے سارے لوگ انوالو ہوں گے اور ان سب کو ایک کامن گراؤنڈ چاہیے بات کرنے کے لیے ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرنے کے لیے تو جو ٹیکنیکل آرکیٹیکچر ڈیزائن ہے یہ ایسی ہی ایک ڈاکیومنٹ ہے جس کو سارے کے سارے لوگ یعنی کہ ٹیکنیکل آرکیٹیکٹ یا جو بزنس انالسٹ جو بزنس اینڈ یوزر ہیں جو ڈیٹا اسٹیجنگ کے اسپیشلسٹ ہیں یہ سارے جس ڈاکیومنٹ کو ایکسیس کریں اور اس کے تھرو یعنی کہ وہ اس کو ایک ایز اے کامن ڈینامنیٹر یا کامن گراؤنڈ رکھ کے ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کر سکیں تو یہ ٹیکنیکل آرکیٹیکچر ڈیزائن ہے یہ ایک ایسی ڈاکیومنٹ ہے ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ جو بھی ڈیٹا ویئر ہاؤس بنتا ہے اس کے لیے اگر کوئی آرکیٹیکچر ڈیفائن کیا گیا تھا یا نہیں کیا گیا تھا ایک آرکیٹیکچر انڈر لائن ضرور ہوتا ہے تو جو ٹیکنیکل آرکیٹیکچر ڈیزائن ہے اس کے سوا کمیونیکیشن کے علاوہ اس کے کیا استعمال ہے اور اس کے کیا فوائد ہیں بہت سارے ہیں میں کچھ آپ کو بتاتا ہوں مثال کے طور پہ آپ یہ آئیڈنٹیفائی کرتے ہیں کہ ایسی کون سی ایشوز یا سرپرائز ہیں جو کہ آپ کاغذ پہ ہی پکڑ لیں میری بات یعنی کہ وہ پرابلم جو کہ بعد میں آنی تھی جس کے کہ کانسیکوینسز ان ٹرمز آف ٹائم ریسورسز ہیومن اینڈ مانیٹری ریسورسز بڑے جس کے افیکٹس ہونے تھے ان کو آپ کاغذ پہ پکڑ لیتے ہیں بات ایک اور سمجھنے کی ہے جو کہ اب تک آپ کو یقیناً سمجھ آ گئی ہوگی کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس از ان انٹیگریشن آف ملٹیپل ٹیکنالوجیز اٹ انوالوس پیپل فرام ڈائیورس تو جیسے کہ اس نقشے پہ آرکیٹیکٹ نے سب لوگوں کے لیے کمیونیکیٹ کرنے کے لیے ان سب کی جو کاموں کی ریکوائرمنٹ تھی ان کو نقشے پر دکھایا تھا اسی طرح سے جو ٹیکنیکل ڈیزائن ہوگا جو آرکیٹیکچر جو بنے گا ڈیٹا ویئر ہاؤس کا اس میں بھی ان ساری ٹیکنالوجیز کو اس کی گنجائش رکھی جائے گی اس کی وہاں پہ موجودگی کو اسرٹن کیا جائے گا اور ان کو کیسے آپس میں چلانا ہے ملا کے اس کے علاوہ اور بھی چیزیں ہیں مثال کے طور پہ کہ جب آپ ان سب چیزوں کو اس آرکیٹیکچر میں شامل کر لیں گے تو ان کو پرائیورٹائز کیا جائے گا پرائرٹائز کا مطلب یہ ہوا کہ کون سی آپ کے ویئر ہاؤس میں نان نگوشیبل اور مینڈیٹری چیزیں ہونی چاہیے اپلیکیشنز ہونی چاہیے کچھ اس میں اسٹرینس یا کچھ ریکوائرمنٹس پرفارمنس کی ہو سکتی ہیں وہ ہونی چاہیے اور یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو کہ ضروری ہیں اس کے علاوہ افکورس کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جن کو کہ آپ کہہ سکتے ہیں نائس ٹو ہیو تھنگس ٹھیک ہے یہ اگر ہیں تو اچھی بات ہے اگر نہ ہو تو کوئی زیادہ بری بات نہیں تو یہ جو آپ نے آرکیٹیکچر بنے گا اس میں یہ ساری چیزیں اسی پوائنٹ پہ آئیڈینٹیفائی کی جائیں گی اگر ہم کچن کی انالجی لیں تو ایسا کچن جس میں کہ سنک نہیں ہے برتن دھونے کے لیے جس میں سنک نہیں ہے وہ کچن نہیں ہے تو یہ ایک نان نگوشیبل مینڈیٹری چیز ہے اگر یہ کچن میں سیوریج کا انتظام نہیں ہے تو ایسا کچن کوئی کچن نہیں ہو سکتا ہاں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی لوڈ شیڈنگ ہوگی اور اس کے لیے گیس لائٹ ہونی چاہیے کچن میں اٹ از اے نائس ٹو ہیو تھنگ اسی طرح سے ڈیٹا ویئر ہاؤس میں بہت ساری چیزیں ہیں. مثال کے طور پہ کہ اس طرح کی پرفارمنس چاہیے اس طرح کی ہمیں ڈیٹا کی پراپرٹیز ہوں گی جو ہم نے ویئر ہاؤس میں لے کے جانا ہے تو میرے خیال میں آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہوگی تو ان ساری چیزوں کو آرکیٹیکچر میں شامل کرنا ہے اس بات کو میں آگے لے کے جاتا ہوں کہ اس کے کون سے سٹیپس ہیں اور ان کو کیسے لے کے جلنے ہیں اس سے پہلے ایک بات جو کہ میں نے پہلے بھی کی تھی اس کو میں ریپیٹ کروں گا وہ یہ ہے کہ جو آپ کا ٹیکنیکل آرکیٹیکچر ڈیزائن ہے اس نے نہ صرف اپرڈ ان دا آرگنائزیشن لوگوں سے رابطے کا ذریعہ بننا بلکہ اکراس دا آرگنائزیشن بھی رابطے کا ذریعہ بننا ہے اور نہ صرف اس کو بزنس یوزرز نے دیکھنا ہے بلکہ جو ڈیولپرز ہیں جو لیڈرز ہیں یعنی کہ جو سافٹ ویئر ٹیم کے لیڈرز ہیں انہوں نے بھی اس کو دیکھنا ہے اور اس کو ساتھ لے کے چلنا ہے تو میں اس بات کو ختم کرتا ہوں ایک چھوٹی سی مثال لے کے میرے ایک عزیز ہیں ان کو بڑا شوق ہے گھر بنانے کا لیکن آرکیٹیکٹ کے بغیر تو ایک یہ میں کوئی آپ کو گپ نہیں سنا رہا ہے اصل بات بتا رہا ہوں ایک دفعہ میں ایک ایسی دفعہ ان کے گھر گیا جو ایک نیا گھر بنا رہے تھے ایک کوٹھی بنا رہے تھے وہ تو میں نے کہا جی کہ یہ آپ نے جو باتھ روم ہے اس میں ایگزاسٹ کے لیے جگہ نہیں رکھی تو جو میری چچی تھی انہوں نے کہا کہ پہلے یہ پورا باتھ روم بن جائے اس پہ پلستر ہو جائے اس پہ رنگ ہو جائے دیواروں پہ ٹائلیں لگ جائیں اس کے بعد ہم دیوار توڑیں گے اور اس میں ایگزاسٹ فین لگائیں گے تو آپ نے ایز اے ڈیٹا کوشش کرنی ہے دیوار توڑنے والے آرکیٹیکٹ نہ بنے اب میں باقی پوائنٹس آپ کو بتاتا ہوں کچھ میں نے آپ کو پوائنٹس بتائے اور کچھ میں نے آپ کو اور بھی پوائنٹس پوائنٹس یعنی اب ہم چلتے ہیں اس کو ذرا فارملی دیکھتے ہیں یعنی کہ کون سے فارمل سٹیپس ہیں جن کو ہم نے ٹو دا ورڈ فالو کرنا ہے اور پھر ایک پراپر اس کا ایک آرکیٹیکچر ڈیولپ ہوگا ڈیٹا ویئر ہاؤس کا آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ جو ٹریڈیشنل سافٹ ویئر انجینئرنگ ہے وہ خاصا ایک میچور ڈسپلن ہے اور اس سے مینجمنٹ انفارمیشن سسٹمز بنائے جاتے ہیں جہاں ریکوائرمنٹس آر نون ان ایڈوانس میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ کریٹنگ اے ڈیٹا ویئر ہاؤس از لائک ریسرچ تو ریسرچ میں آپ کو آؤٹ کمس کا تو نہیں پتہ ہوتا اگر آپ کو آؤٹ کمس کا پتہ ہو تو وہ پھر ریسرچ تو نہیں کہلائے گی بات سمجھ رہے ہیں نا آپ تو اسی طرح ڈیٹا ویئر ہاؤس کو بھی انالیجی دی گئی تھی ریسرچ کے ساتھ اور یہ بتایا تھا کہ چونکہ ریسرچ میں آؤٹ کم کو آپ نہیں جانتے اس لیے جو سٹیپس ہیں وہ اتنے رگرس اتنے ویل ڈیفائنڈ اور اس طرح سے انٹیگریٹڈ ہونے چاہیے کہ غلطی کی گنجائش کم سے کم ہو مطلب یہ ہوا کہ جو ریزلٹس نکلیں گے ان ریزلٹس کا تعلق سٹیپس سے نہیں ہونا چاہیے یعنی کہ جو اسٹیپس ہیں ان کی جو ویکنیسیز ہیں دی شوڈ ناٹ ریفلیکٹ اپان دا ریزلٹس اور دا آؤٹ بات سمجھ رہے ہیں تو اس کے لیے بھی ہم ایک ایٹ اسٹیپ اپروچ کو استعمال کریں گے تو اب ہم یہ کرتے ہیں کہ وہ جو 8 اسٹیپس ہیں ان کو ایک ایک لے کے باری باری کر کے میں ایکسپلین کروں گا اور یقیناً آپ بات سمجھ جائیں گے اس کے بعد جو اگلا اسٹیپ ہوگا یعنی کہ ان 8 اسٹیپس کے بعد وہ ہوگا آپ نے کون سا ہارڈ ویئر لینا ہے ایک بات آپ یاد رکھیں میں ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ایک بات کو ریپیٹ کرتا چلوں وہ بات یہ ہے کہ پلاننگ کے بعد پروجیکٹ پلاننگ کے بعد جب یوزر سے اس کی ریکوائرمنٹ لے لی ہے تو یوزر کی ریکوائرمنٹ جو ہے دیٹ از the سورس فار the تھری پیرل اسٹیپس یعنی کہ ٹیکنیکل ٹریک ڈیٹا ٹریک اور analysis ٹریک تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ جو یوزر کی ریکوائرمنٹ ہے وہ ان تین پیرلل فیزز یا اسٹیپس کو ڈرائیو کر رہی ہے یعنی کہ یوزر ریکوائرمنٹ از ڈرائیونگ دا ڈیٹا دا ٹیکنالوجی اینڈ دا انالس اٹ از ناٹ دا ادر وے راؤنڈ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں تو اس کو ذہن میں رکھیے گا اس لیے کہ یوزر از دا کنگ تو جو ایٹ اسٹیپ پروسیس ہے وہ جیسے میں نے آپ کو ایکسپلین کر ہی دیا وہ پروسیس کا کیا ہوتا ہے تو اب ہم باری باری ان اسٹیپس کو لے کے چلتے ہیں آگے پہلا سٹیپ اسٹیبلش ٹاسک فورس اس کا کیا مطلب ہے اب یہ جو سارے سارے کام ہونے ہیں جو آٹھ سٹیپس ہیں ان میں جو سب سے کریٹیکل اور پہلا سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ ایک آپ نے ٹیم بنانی ہے جس ٹیم میں فرنٹ اینڈ کی بھی ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے بیک اینڈ کی بھی ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے اور مڈل والی بھی ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے مثال کے طور پہ جیسے آپ ایک ٹیلی ویژن پہ ڈرامہ دیکھتے ہیں یا آپ کوئی مووی دیکھتے ہیں تو فلم میں ہو سکتا ہے کہ آپ چار پانچ ہی لوگ سامنے سکرین پہ آتے ہوں جو کہ ایکٹرز ہوتے ہیں لیکن جب فلم ختم ہوتی ہے تو اس کے بعد آپ نے دیکھا ہے کتنی لمبی لسٹ ہوتی ایسے لوگوں کی جو کہ پیچھے ہوتے ہیں بیک اینڈ پہ ہوتے ہیں نظر نہیں آتے وہ لوگ جو کیمرے کے پیچھے ہوتے ہیں وہ لوگ جو ریکارڈنگ کر رہے ہوتے ہیں وہ لوگ جو پروڈیوسرز ہوتے ہیں اور یہ بہت لمبی لسٹ ہے جو لوگ میک اپ میں انوالو ہوتے ہیں تو جب آپ نے ڈیٹا ویئر ہاؤس کو آرکیٹیکچر ڈیزائن کرنے کے لیے ایک ٹیم اسٹیبلش کرنی ہے جس کو کہ ٹاسک فورس ہم کہیں گے اس میں ریپرزنٹیشن سامنے کے لوگوں کی بھی ہونی چاہیے فرنٹ روم کے بیک اینڈ کے لوگوں کی بھی ہونی چاہیے جو کہ ڈیٹا سے ڈیل کر رہے ہیں وہ لوگ جو کہ جو کہ انالیٹکس اپلیکیشنس ڈیولپ کریں گے اور آف کورس بزنس یوزرز بھی تو یہ آپ نے ایک ایسی ٹاسک فورس بنانی ہے جس میں کہ دو یا تین لوگ ہوں گے اور اس ٹاسک فورس نے آگے کے جو سات سٹیپس ہیں وہ کرنے ہیں اب آپ نے ایک بات ذہن میں رکھنی ہے کہ کسی بھی پروجیکٹ کی کامیابی کے داروں مزار سب سے زیادہ ٹیم پہ ہوتا ہے لوگوں پہ ہوتا ہے ان کی پرسنالٹیز پہ ہوتا ہے اور ان کے آپس کے تعلقات پہ ہوتا ہے اس لیے آپ بہت ہارڈ ویئر خرید لیں ایکسپینسو سافٹ ویئر لے لیں بڑی فل امپریسو مشینیں لے لیں لیکن اگر ٹیم صحیح نہیں ہوگی جس نے کہ ڈیزائننگ کا کام کیا ہوا ہے اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکل سکے گا تو پہلا امپورٹنٹ سٹیپ ہے ٹاسک فورس جس میں دو سے تین لوگ ہوں گے اب اس ٹاسک فورس نے کیا کرنا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اس ٹاسک فورس نے کیا کرنا ہے تو اب ہم بات کریں گے سیکنڈ سٹیپ کے بارے میں collect architecture related requirements تو یہ جو task force ہے یہ اب اس architecture میں جو چیزیں جائیں گی وہ کہاں سے جائیں گی آرکیٹیکچر میں جو ریکوائرمنٹس جائیں گی وہ بزنس یوزر سے جائیں گی بزنس یوزر بتائے گا کہ میری ریکوائرمنٹس کیا ہیں میری نیڈس کیا ہیں اور وہ جو اس کی نیڈس ہیں بزنس یوزر کی وہ ٹرانسلیٹ ہوں گی یا سافٹ کے اندر یہ ادر راؤنڈ نہیں ہوگا یعنی کہ جو بزنس ریکوائرمنٹس ہیں انہوں نے ڈرائیو کرنا ہے آرکیٹیکچر کو جو بزنس ریکوائرمنٹس ہیں وہ سورس بنیں گی آئیڈینٹیفیکیشن آف دا ٹیکنالوجی ادر راؤنڈ نہیں ہوگا یعنی کہ ٹیکنالوجی نے بزنس ریکوائرمنٹس کو ڈرائیو نہیں کرنا اس لیے کہ ٹیکنالوجی تو ایک چینج ہوتی ہوئی چیز ہے اگر آپ ٹیکنالوجی کے اندر پھنس گئے تو جب آپ کا بزنس چینج ہوگا اس سے پہلے اگر آپ کی ٹیکنالوجی چینج ہوگی تو خام خواہ کی ایک اور انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی اور پچھلی انویسٹمنٹ ضائع ہو جائے گی اس کے بعد آپ کو یوزر اور بہت سی باتیں بتائے گا مثال کے طور پہ کہ ٹائمنگ کی ریکوائرمنٹس کی کیا ہیں پرفارمنس کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں ٹھیک ہے جی اور اور بہت سی چیزیں یوزر اس طرح بتائے گا اچھا اس میں آپ نے صرف بزنس یوزر سے کمیونکیٹ نہیں کرنا یا صرف اس سے ریکوائرمنٹ نہیں لینی بلکہ جو آئی ٹی یوزر ہے جو ٹیکنیکل یوزر ہے اس سے بھی بات کرنی ہے وہ آپ کو بتائیں گے کہ اس وقت جو کرنٹ میتھڈالوجیز یا پریکٹیسز ہیں آئی ٹی کے ریفرنس سے وہ اس آرگنائزیشن میں کیا ہیں اور ایسی کون سی باؤنڈریز ہیں جن کو کراس نہیں کر سکتے اور کون سے کرنٹ اسٹینڈرڈز ہیں جن کو فالو کرنا ہے اس کے علاوہ جو آئی ٹی کے لوگ ہیں وہ یہ بھی بتائیں گے کہ جب مختلف لوگوں سے کام کرائے گئے تھے آئی ٹی کے ریفرنس سے تو واٹ وار دا لیسنز لرن تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ جو ٹاسک فورس ہے اس نے آرکیٹیکچر بنانے کے لیے نہ صرف بزنس یوزر سے ریکوائرمنٹس لینی ہے بلکہ آئی ٹی یوزر سے بھی ملنا ہے اور ان کی ایکسپیرینس سے بھی استفادہ حاصل کرنا ہے یہ ہو گیا سیکنڈ پوائنٹ اب جب اس ٹاسک فورس نے آرکیٹیکچر کی جو ریکوائرمنٹس تھیں وہ لے لیں یوزر سے تو اگلا اسٹیپ کیا ہوگا بالکل صحیح کہا آپ نے اگلا اسٹیپ اس کی ڈاکیومنٹیشن ہوگا ڈاکیومنٹ آرکیٹیکچر ریکوائرمنٹس یہ آرکیٹیکچر ریکوائرمنٹس کو کس طرح سے ڈاکیومنٹ کیا جائے گا میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں بلکہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں تو جو آپ نے ٹیکنیکل ریکوائرمنٹس لے لی ہیں یوزر سے اب ان ریکوائرمنٹس کو ڈاکیومنٹ کرنا ہے ڈاکیومنٹیشن بڑی کریٹیکل ہے ڈاکیومنٹیشن اس لیے کرٹیکل ہے کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس جب بن جائے گا تو اس کو لوگ نہ صرف جو اس کو اپس میں کمیونیکیشن کے لیے استعمال کرنا ہے اس آرکیٹیکچر کو بلکہ جو لوگ اس میں انوالو نہیں ہیں اور شدم کو نہیں ہونا چاہیے تھا اسی لیے وہ انوالو نہیں تھے وہ بھی تو اس کو پڑھ کے سمجھ سکیں اور اس کو آپ نے ایک سائنٹیفکلی اور فارمل انداز میں کرنا ہے تاکہ غلطی نہ آئیں یا ان کو کم کیا جا سکے تو اس کو کیسے اس ساری انفارمیشن کو ڈاکیومنٹ کریں گے اس کے لیے ایک میٹرکس بنائی جائے گی اس میٹرکس میں جو روز ہوں گی وہ بزنس ریکوائرمنٹس کو انڈیکیٹ کریں گی آپ میری بات سمجھ تو روز پہ بزنس ریکوائرمنٹ آ جائے گی اور جو کالمز ہیں ان کے اوپر یا ان کالمس کے اندر ٹیکنیکل اسپیکٹس آئیں گے ان بزنس ریکوائرمنٹس کے اور جو سیلز بنیں گے ان کی اوور لیپ سے یا ان کی کراسنگ سے اس میں آپ وہ نیسیسری انفارمیشن فل اپ کرتے جائیں گے جس کی کہ میں آپ کو ایک مثال بھی دینے لگا ہوں مثال کے طور پہ ہم ایک گلوبل بزنس کے لیے ویئر ہاؤس ڈیزائن کرنا چاہ رہے ہیں یا ایک ایسا بزنس ہے جس نے کہ بہت ساری ایکوزیشنز کی ہیں بہت ساری کمپنیز کو اور اب وہ ایک گلوبل بزنس بن گیا ہے ایک ملٹی نیشنل کمپنی بن گیا ہے تو جو گلوبل بزنس ہے اس کی آبیس ریکوائرمنٹ یہ ہوگی کہ 24-7 سیون اویلیبلٹی یعنی کہ 24, یعنی 24 گھنٹے ویئر ہاؤس کو اپ ہونا چاہیے 7 ڈیز اے ویک تو اس کی ٹیکنیکل ریکوائرمنٹس کیا ہیں اس کی ٹیکنیکل ریکوائرمنٹس ایک یہ ہیں کہ ڈیٹا میررنگ ہونی چاہیے اس کی ایک ریکوائرمنٹ اور یہ ہے کہ بینڈ بینڈوٹھ ہونی چاہیے سفیشینٹ بینڈوٹ اور اس کی ریکوائرمنٹس اس کے ساتھ ساتھ فالٹ ٹالرنس کی بھی ہائی قسم کی ہونی چاہیے اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کچھ ہم پارٹیشننگ اسٹریٹجیز کے ساتھ بھی فالٹ ٹالرنس کو لے کے آتے ہیں اور ایسے بہت سے اور بھی ایشوز ہیں تو مقصد کہنے کا یہ تھا کہ ان ساری چیزوں کے جو آپس کے تعلق ہے انٹر ریلیشنشپ ہے یعنی کہ بزنس ریکوائرمنٹ کو آپ نے ریفلیکٹ کرنا ہے ان ٹرمز آف دا ٹیکنیکل ریکوائرمنٹس آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو جب مثال دی تھی ایڈ ہاک کیورنگ کے بارے میں اول ایپ کے ریفرنس سے تو آپ کو میں نے یہ بتایا تھا کہ جو ڈسیجن میکر ہے جب وہ ان دا پروسیس آف ڈسیجن میکنگ ہوتا ہے تو اس کے جو سوالات ہیں وہ کیسے کیوریز میں ٹرانسفارم ہوتے ہیں اور انٹریکٹیولی کس طرح سے اٹ بیکمس کنکلوسو تو یہاں بھی ہم ایک ایسی ہی لائن پر چل رہے ہیں یعنی کہ جو بزنس ریکوائرمنٹس ہے اس کے کارسپونڈنگ ٹیکنیکل ایشوز کیا ہیں ٹیکنیکل ریکوائرمنٹس کیا ہیں اس کی ایک میٹرکس بنا لیتے ہیں یعنی کہ آپ نے ایک ٹاسک فورس بنائی اس نے بزنس ریکوائرمنٹ لیں اور تیسرے اسٹیپ میں ان بزنس ریکوائرمنٹس کو ڈاکیومنٹ کیا تو اب چوتھا سٹیپ کیا ہے میں آپ کو چوتھا سٹیپ بتاتا ہوں ڈیولپ ہائی لیول ماڈل یہ جو ٹاسک فورس ڈیفائن کی گئی تھی پہلے سٹیپ میں یہ ٹاسک فورس اب ان ساری ڈاکیومینٹس کو لے کے جو کہ ریکوائرمنٹس کو اسپیسیفائی کرتی ہیں کافی سارا ٹائم لگائیں گے ایک کمرے میں بیٹھیں گے کانفرنس روم میں بیٹھیں گے اور بڑے برین اسٹارمنگ کے سیشنز ہوں گے اور وہ آپس میں ان چیزوں کو دیکھیں گے کہ ہم نے کون سی چیز رکھنی ہے کیسے رکھنی ہے ان کی پرائرٹیز کیا ہوں گی لیکن اس وقت وہ نٹس اینڈ بولٹس لیول کی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے نیٹی گیٹی ڈیٹیلز نہیں ہیں اس وقت تو گروپنگ کرنی ہے کہ کون سی چیزیں ڈیٹا سٹیجنگ میں جائیں گی کون سی چیزیں جو ہیں وہ ڈیٹا ایکسس میں جائیں گی کون سی چیزیں میٹا ڈیٹا میں جائیں گی اور جب ان کی گروپنگ کر لیں گے تو پھر ان کے ماڈلس ڈیفائن اور ڈیولپ کیے جائیں گے اور وہ جو ماڈلز ہیں وہ جو مزید یعنی کہ کوئی گرافیکل امیجز اس کا نتیجے میں نکلیں گی ان کی لنکنگ آپ آپس میں کیسے ہوگی تو یہ ایک ہائی لیول ڈیزائن ہوگا لیکن جب یہ ہائی لیول ڈیزائن ہو جائے گا تو یہ وہ ڈائریکشن دکھائے گا کہ اب کیسے آگے جانا ہے تو وہی جو میں نے آپ کو مثال دی تھی ایک آرکیٹیکچر کی ایک گھر کی مثال دی تھی تو یہ وہ گھر کا فرنٹ ہے جو کہ سڑک سے نظر آتا ہے ٹھیک ہے جی کہ یہاں پہ کھڑکیاں یہاں دروازے ہیں یا پلرز ہیں یا چھت ہے یا جو بھی ہے جو اس کے پیچھے چیزیں ہیں جو نٹس اینڈ بورڈس ہیں جو نیٹی گیٹی ڈیٹیلز ہیں وہ اس فرنٹ ایلیویشن میں نظر نہیں آتے تو یہ جو ڈیٹا ویئر ہاؤس کا ویو ہوگا جو اس کے آرکیٹیکچر کا جو ویو ہوگا اٹ اس کائنڈ آف این اوور سمپلسٹک اوور ویو یا ویو ہے اس میں نٹس اینڈ بورڈس نہیں ہیں تو آبویسلی جو اگلا سٹیپ ہوگا یعنی کہ جو پانچواں سٹیپ ہے وہ انہی سے ڈیل کرے گا یعنی کہ نیٹس اینڈ بولڈ سے ڈیزائن اینڈ اسپیسیفائی سب اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہ جو آپ نے ماڈلز بنائے تھے ہائی لیول کے اوپر ان ماڈلس کو لے کے چلنا ہے اور ان ماڈلس کے کورسپونڈنگ جو آپ نے فنکشنالٹی ہے یا جو ڈیٹیلز ہے یا جو کیپیبلٹیز ہیں وہ اس میں فل اپ کرنی ہے ان ماڈلس کے اندر اور اس سے مزید کچھ اور ماڈلز بھی بن سکتے ہیں تو وہ جو کیپیبلٹیز اس کے اندر آئیں گی اور جو اس میں ڈیٹیلز آنی چاہیے وہ آپ کو کیسے پتہ چلیں گی وہ آپ کو پتہ چلیں گی انٹرنیٹ سے وہ آپ کو پتہ چلیں گی کانفرنس کی پبلیکیشنس پڑھنے سے وہ آپ کو اپنے پیئر سے بات چیت کرنے سے پتہ چلیں گی میری بات سمجھ کیپیبلٹیز کی بات کر رہے ہیں یہ آپ نے اینڈ یوزر سے نہیں لینی یہ آپ نے ان لوگوں سے لینی جو کہ فیلڈ میں ہیں ان سورسز سے لینی جو کہ فیلڈ میں ہیں تو اس میں ایک تو یہ ٹیکنیکل ایک بات ہو گئی اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے واٹ آر the ریکوائرمنٹس فرام دا پوائنٹ آف ویو آف سیکورٹی واٹ آر دا ریکوائرمنٹس فرام دا پوائنٹ آف ویو آف فیزیکل انفراسٹرکچر فرام دا پوائنٹ آف ویو آف کنفیگریشن اس لیے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ انفراسٹرکچر کے ریفرنس سے بعض دفعہ جو ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر ہے وہ پری ڈیٹرمنڈ ہو یعنی کہ یہی ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر لینا ہے میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں مثال کے طور پہ ایک بہت بڑا سیٹ اپ ہے جس میں کہ ایک اچھی وجہ سے سٹینڈرڈ ہارڈ ویئر سافٹ ویئر استعمال کیا جا رہا ہے کسی ایک کمپنی نے وہ آئی ٹی سیٹ اپ کریٹ کیا تھا اب اگر آپ ایک نئی اس میں چیز لے کے آ جاتے ہیں ایک نئے وینڈر کا ہارڈ ویئر یا سافٹ ویئر لا کے انٹروڈیوس کرانا چاہتے ہیں آپریٹنگ سسٹم کو چینج کرنا چاہتے ہیں مثال کے طور پہ یا آپ ایک نیا اس میں ڈیٹا بیس لے کے آنا چاہتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ آرگنائزیشن اس کو ایکسیپٹ نہ کرے For, uh, several reasons and known best ٹو دیم لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر اس آرگنائزیشن نے کچھ چیزیں سیٹ کر لی ہیں فکس کر لی ہیں ہارڈ ویئر کے ریفرنس سے تو آپ نے ہمیشہ ان کے ساتھ اسٹک کرنا ایسی بات نہیں ہے اگر ویئر جو بنے لگا ہے اس میں اگر ٹیرا بائٹ سے زیادہ کا ڈیٹا ہوگا تو اس صورت میں یو ول ہیو ٹو گو بیک اینڈ ریوزٹ دا انفراسٹرکچر اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو آرکیٹیکچر کے جو امپلیمنٹیشن فیزز ہیں وہ بھی آئیڈینٹیفائی کرنے ان سب سسٹم ڈیزائن کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہے جی تو یہ پانچ اسٹیپ ہو گئے اب آگے چلتے ہیں چھٹے اسٹیپ کے اوپر ڈٹرمین آرکیٹیکچر فیزز اس کا کیا مطلب ہے آرکیٹیکچر فیزز کا اب اس میں بزنس پروسیسز ہیں اور آپ نے آف کورس ان بزنس پروسیسز کے کورسپونڈنگ ہی آپ نے ویئر ہاؤس کا آرکیٹیکچر ڈیفائن کرنا ہے اور اس کو بنانا ہے اب یہ جو بزنس پروسیسز ہیں ان کو آپ نے سب کو تو ایک ساتھ ان کے کورسپونڈنگ جو ٹیکنیکل آرکیٹیکچر وہ تو نہیں بنا سکتے کچھ چیزیں آپ کو ابھی چاہیے کچھ آپ کو بعد میں چاہیے کچھ چیزیں آپ کو بہت بعد میں چاہیے آپ میری بات سمجھ رہے ہیں تو پہلے تو آپ نے وہ چیزیں بنانی ہیں اس چیزوں کے کورسپونڈنگ آپ نے ٹیکنیکل آرکیٹیکچر میں ان رنگ بھرنے ہیں آپ نے جو کہ آپ کے ہائیسٹ پرایورٹی کی ہیں یعنی کہ ان کو پرائرٹائز کرنا ہے اور ان کو پرایریٹائز کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ نہیں کرنا کہ آپ کسی ایک چیز کو اتنی ہائی پرایورٹی دے دیں کہ باقی جو چیزیں ہیں ان کی پرائرٹی اتنی لو ہو جائے کہ وہ ساری پکچر سے غائب ہو جائیں نہیں ایسے نہیں کرنا آپ نے ہاں آپ نے سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے اور آپ نے یہ جو پرایورٹیز ہیں ان کو بزنس ریکوائرمنٹ کے کانٹیکسٹ میں بھی دیکھنا ہے اور پھر ان کو پرایورٹی اسائن کرنی ہے تو یہ چھٹا سٹیپ ہو گیا ساتویں اپ کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں ڈاکیومینٹ ٹیکنیکل آرکیٹیکچر اس کا کیا مطلب ہے اب جب ہم کافی آگے تک آ چکے ہیں یعنی کہ ٹاسک ایک, ایک ٹیم بنی تھی اس نے آرکیٹیکچر ریکوائرمنٹس لیں اس نے جو آرکیٹیکچر ریکوائرمنٹس تھیں ان کو ڈاکیومنٹ کیا اس کے بعد ایک ہائی لیول کا ماڈل بنایا اس کے بعد جو سب سسٹمز تھے ان کی ڈیٹیلز کو آئیڈنٹیفائی کیا اس کے بعد اس طرح آگے آگے چلتے گئے اب کرنا یہ ہے کہ یہ جو ٹاسک فورس تھی یہ جو تین یا دو لوگ تھے جو کہ کمرے میں بیٹھ کے اور مغز ماری کرتے تھے اور سوچتے تھے انالسس کرتے تھے اب جو کچھ بھی انہوں نے اس کا آؤٹ کم ہے اس ساری ایکسرسائز کا اس ساری چیز کو ڈاکیومنٹ کرنا ہے اور اس کو ڈاکیومنٹ کر کے ایسی ڈاکیومنٹ جنریٹ کرنی ہے کہ جو لوگ ان کے ساتھ اس کمرے میں نہیں تھے وہ لوگ بھی جب اس ڈاکیومنٹ کو پڑھیں تو وہ یہ سمجھ جائیں کہ اس کمرے میں جو کچھ ہوا تھا اس کا آؤٹ کم کیا ہے اور اس کے علاوہ اس میں ایڈیکویٹ ڈیٹیلز ہونی چاہیے اچھا اب اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو ڈاکومنٹ ہے یہ ہائی لیول کے مینیجرس نے پڑھنی ہے اس میں اتنی ڈیٹیلز ضروری نہیں ہیں تو یہ غلط خیال ہے اس میں اتنی سفیشینٹ ٹیکنیکل ڈیٹیلز ہونی چاہیے کہ جو اسکلڈ پروفیشنلز ہیں وہ اس ڈاکیومنٹ کو استعمال کر سکیں اور اس ڈاکیومنٹ کو لے کے آگے چل سکیں ٹھیک ہے جی آٹھویں اسٹیپ کے اوپر آتے ہیں ریویو اینڈ فائنلائز ٹیکنیکل آرکیٹیکچر اب یہ گوئنگ بیک والی بات ہے ٹھیک ہے جی فروم ویئر یو اسٹارٹیڈ اب جو ٹیکنیکل آرکیٹیکچر بن چکا ہے ساتویں اسٹیپ میں جو ڈاکیومنٹیشن آ چکی ہے اس کو لیں گے اور اس کو لے کے اب آپ بزنس یوزرس کے پاس جائیں گے اکراس دا آرگنائزیشن لوگوں کو دکھائیں گے اپنی آرگنائزیشن میں جو آئی ٹی کے لوگ ہیں ان کو دکھائیں گے اور جب لوگ سب اس کے اوپر اگری بھی کر جائیں گے ٹھیک ہے جی اس کے بعد اٹ از گوئنگ ٹو بی پٹ ان ٹو امیڈیٹ یوز اور وہ امیڈیٹ یوز کیا ہے پروڈکٹ سلیکشن تو آپ ہم بات کریں گے پروڈکٹ سلیکشن کے بارے میں جی ساتھی تو پروڈکٹ سلیکشن ایک بڑا کریٹیکل اسپیکٹ ہے بلکہ پروڈکٹ سلیکشن آپ یہ سمجھیں کہ جو سارے پروسیس سے گزرے ہیں جس میں کہ جو آرٹ اسٹیپس جس کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا ان اسٹیپس کے بعد جو ہم نے میٹسز بنائیں جو ہم نے ڈاکیومینٹیشن بنائی اور جو بنائی تیار کی اس کی بیسس پہ اب ہمارے پاس ایک لسٹ آ چکی ہے اور اس لسٹ میں یہ لکھا ہے کہ ہمیں کیا چیزیں چاہئیں ہمیں کون سی اکوپمنٹ چاہیے چونکہ ہم نے جو بزنس جوزش تھے یا جو بزنس ریکوائرمنٹس تھیں ان کو ہم نے ٹیکنالوجی ٹریک میں ٹرانس ٹرانسفارم کر لیا تھا ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر میں تو اس لیے اب ہم کو پتہ ہے کہ ہمیں کس قسم کی اکوپمنٹ چاہیے ہمیں کس قسم کا سافٹ ویئر چاہیے ہمیں کیسا آپریٹنگ سسٹم چاہیے ہماری ریکوائرمنٹس ڈیٹا کی کتنی ہیں کیا ہے یعنی کہ ان چیزوں کو ابھی ہم نے میچ نہیں کیا ایکچول کسی برانڈ نیم کے اوپر بلکہ شاید آ, کہیں کرنا پڑ جائے اس صورت میں جیسا کہ میں نے آپ کو ایک دو سلائڈ پہلے بتایا تھا کہ جب یہ فکسڈ ہے کہ کون سا ہارڈ ویئر لینا ہے کون سا سافٹ ویئر لینا ہے عام حالات میں ایسا نہیں ہوگا عام حالات میں آپ کو آزادی ہوگی پروڈکٹ سلیکشن کی اور پروڈکٹ انسٹیلیشن کی تو اب ہم ان پوائنٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں جو کہ اس کیٹیگری میں آتے ہیں پروڈکٹ سلیکشن اور انسٹیلیشن بھی ایک اسٹیپ وائز اپروچ ہے ان کو اس طرح نمبر نہیں لگائے گئے جیسا کہ ہم نے پچھلے فیز میں پچھلے پارٹ میں لگائے تھے لیکن افکورس اس میں بھی کچھ ایسے حصے آتے ہیں جن کو ہم نے فالو کرنا ہے اور ان کے اندر کیا ڈیٹیلز ہیں وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا تو ہم اس کو شروع کرتے ہیں کارپوریٹ پرچیزنگ پروسیس اب ہو سکتا ہے کہ آپ بڑے ایکسائٹیڈ ہوں کہ ٹھیک ہے جی ہمیں ہم یہ پتہ چل گیا کہ پروڈکٹ کی اسپیسیفکیشنز کیا ہونی چاہیے ٹھیک ہے اور ہم یوزر کو ایک چیز بنا کے دینا چاہتے ہیں لیکن جس آرگنائزیشن کے لیے آپ ویئر ہاؤس بنا رہے ہیں ان کی اپنی ایک پرچیز پالیسی بھی ہو سکتی ہے مثال کے طور پہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری ایک فلاں کمیٹی ہے اور وہ کمیٹی جو ہے وہ اوور ویو کرتی ہے کوئی بھی پرچیز ہو اور جو بھی پرچیز ہوگی وہ اس کمیٹی کے تھرو ہوگی اور اس کمیٹی کی جو آخری میٹنگ تھی وہ ابھی پچھلے ہفتے ہوئی تھی اور اگلی میٹنگ دو مہینے کے بعد ہوگی تو اس پہ آپ نے کوئی شور شرابہ نہیں کر سکتے آپ آپ خاموشی سے آپ چپ کے بیٹھ جائیں گے اس لیے کہ یو ہیو ٹو لیو ود اٹ یو ہیو ٹو ایکسیپٹ دیز پالیسیز یا مثال کے طور پہ یہ بھی آپ کو وہ کمپنی کہہ سکتی ہے کہ جس کے لیے آپ ویئر بنا رہے ہیں کہ جس کو آپ نے ہارڈ ویئر خرید کے دینا ہے ٹھیک ہے جی آپ ایز اے کنسلٹنٹ وہ آپ سے یہ کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ ہمیں اتنے پرسنٹ کا ایک پرفارمنس بانڈ یا بینک گارنٹی جمع کرا دیں اور پھر آپ ہم آپ کو پیسے دے دیں گے آپ اکوپمنٹ خرید لیں اب اگر آپ اتنا کیپٹل پھنسانا چاہتے ہیں آپ کمپنی کے پاس اتنا کیپٹل ہے اب تو وہ اس پالیسی کے ساتھ چلے جائیں گے ورنہ یہ میرا اپنا ذاتی ایکسپیرینس ہے تو ایسی صورت میں میں نے کیا کہا تھا میں نے کہا تھا ٹھیک ہے جی آپ کی جو کمیٹی ہے وہی اکوپمنٹ خرید کے دے دے میں اکوپمنٹ نہیں خریدتا ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا پہلا پوائنٹ یعنی کہ ان کی جو پروسیجر یا پالیسی پرچیز کی ہیں اس کو آپ نے فالو کرنا ہے اگلا پوائنٹ کیا ہے پروڈکٹ ایویلیویشن میٹرکس اس میں آپ نے کیا کرنا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں پروڈکٹ ایویلیویشن میٹرکس میں آپ سپیسیفائی کریں گے کہ جو ریکوائرمنٹس ہیں یا جو اسپیسیفیکیشنز ہیں وہ کیا ہیں اکوپمنٹ کے لیے اب یہ جو اسپیسیفکیشنز ہیں اگر بہت ویک قسم کی ہوئیں اور بڑی جینیرک اسپیسیفکیشنز ہوئیں تب تو بے شمار وینڈرز جو ہیں وہ آپ کو اپنی پرپوزل سبمٹ کر سکیں گے اور اگر آپ نے جیسے کہ ہمارے اخبار میں ہوتا ہے کہ ٹینڈر نوٹس دیا جاتا ہے تو اس ٹینڈر کے جواب میں آپ کے پاس تو وہاں میلہ لگ جائے گا اس ادارے میں جہاں پہ لوگ اپنی اپنی کوٹیشنز لے کے آ جائیں گے اور ان کوٹیشنز کو لے کے ایویلیویٹ کرنا اٹ ووڈ اے نائٹ میئر تو جو آپ کی ریکوائرمنٹس ہیں دے شوڈ ناٹ بی ویری جنیرک اور اس کے ساتھ ساتھ جو ریکوائرمنٹس ہیں اگر وہ بہت اسپیسیفک ہو گئیں بہت اسپیسیفک ہو گئیں تو لوگ کہیں گے فاول پلے فاول پلے کس طرح سے لوگ یہ کہیں گے کہ جی آپ نے اسپیسیفکیشنز ایک ایسے وینڈر کے لیے بنائی ہیں ایک ایسی پروڈکٹ کے لیے بنائی ہیں جو کہ صرف وہی وینڈر اور صرف وہی پروڈکٹ اس پہ پورا اترتا ہے دس از انڈ یو اس لیے کہ آپ کو اپنی چیز مل بھی جائے اور آپ کے یہاں ایک میلہ بھی نہ لگے میں یہ آپ کو سب چیزیں اپنے کچھ ذاتی ایکسپیرئنس سے بھی بتا رہا ہوں کیونکہ میں نے کئی سال یہ کام کیا ہوا ہے تو جب آپ نے یہ میٹرکس بنا لی اور آپ نے اسپیسیفکیشن بھی سیٹ کر لیں اس کے بعد اگلا اسٹیپ کیا ہوگا میں آپ کو اگلے اسٹیپ کے بارے میں بتاتا ہوں مارکیٹ ریسرچ اب آپ نے یہ ریسرچ کرنی ہے آپ نے یعنی کہ ایز آرکیٹیکٹ آپ نے دیکھنا ہے کہ مارکیٹ میں اس وقت کون کون سے وینڈرز ہیں اور ان کے پاس کیا کیا پروڈکٹس وہ آفر کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ آپ نے یہ ریسرچ کیسے کرنی ہے آپ نے ریسرچ کرنی ہے یہ انٹرنیٹ کے تھرو آپ نے انٹرنیٹ پہ دیکھنا ہے آپ نے ایگزیبیشنس ہوتی ہیں پاکستان میں بھی ہوتی ہیں ایکسپو سینٹر میں ایگزیبیشنز ہوتی ہیں وہاں آپ جا کے دیکھیں کہ اسپیسیفک پروڈکٹ کے جو وینڈرز ہیں وہ کیا آفر کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسی بھی پروڈکٹس ہوں جس کی لوگ ایگزیبیشن میں آفرنگ نہ کرتے ہوں تو آپ کو ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس جا کے معلومات لینی پڑے یا ان کو بلانا پڑے اپنے پاس معلومات لینے کے لیے یہ بھی ایک آپشن ہے بٹ اٹس ناٹ اے ویری ہائیلی اس کے بعد ایک اور آپشن جو کہ بعض اداروں میں استعمال ہوتی ہے میں بھی اس پروسیس میں سے گزرا ہوں جسے کہتے ہیں آر یا ریکویسٹ فار پرپوزل اس کو جی ایس آر بھی کہتے ہیں یعنی کہ جنرل سٹاف ریکوائرمنٹس اس میں بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ آپ اسپیسیفیکیشن سیٹ کر کے ایک ڈاکیومنٹ بتاتے ہیں اپنا ایک سوال نامہ بناتے ہیں ایک ٹیبل بنا کے دیتے ہیں ونڈز جو ہوتے ہیں اس کے کارسپونڈنگ اس سوال نامے کے سوالوں کے جواب دیتے ہیں ان ٹیبلز کو فل کرتے ہیں ایک اسپیسیفک فارمیٹ میں ساری اسپیسیفکیشنس کو ساتھ اس میں لگاتے ہیں برش ساتھ لگاتے ہیں یہ ساری چیز اٹھا کے پھر آپ ایک اس کی ایویلیویشن ٹیبل بناتے ہیں اسپیسیفکیشنس کا شرائط کا پیسوں کا یہ بڑی ٹائم کنزیومنگ چیز ہے نہ صرف اس میں آپ کا بہت ٹائم لگتا ہے بلکہ اس میں ونڈرز کا بھی بہت ٹائم لگتا ہے اب نیچرلی اینڈ آبویسلی وینڈرس جو ہوتے ہیں وہ یہی چاہتے ہیں کہ جو اپنی پروڈکٹ ہے اس کے جو اچھی اچھی باتیں ہیں جو پازیٹیو چیزیں وہ بتائیں تو اٹ بوائلز ڈاؤن ٹو کائنڈ آف اے بیوٹی کانٹیسٹ یعنی کہ وہاں پہ سب, سب ہی خوبصورت ہیں ساری شکلیں خوبصورت ہیں یا سارے پروڈکٹس خوبصورت ہیں اور ان خوبصورت پیسے سے بہترین خوبصورت نکالنا ایک مسئلہ بن سکتا ہے تو جہاں تک خوبصورتی کا تعلق ہے ایک بادشاہ تھا اس نے اپنے وزیر سے کہا کہ بھئی مجھے شہر کا جو خف سے خوبصورت بچہ ہے وہ لا کے دکھاؤ تو وہ گیا اور وہ ایک بےچارہ بدسورت سے بچے کو لے کے آ گیا شکلیں تو خیر اللہ نے بنائی ہیں تو بادشاہ بڑا ناراض ہوا اس نے کہا بھئی یہ تم یہ کیسا ایک بچہ لے کے آ گئے ہو کوئی خوبصورت سے بچہ لے کے آؤ وہ وزیر گیا اور پھر جا کے وہ ایک بچہ اسی بچے کو دوبارہ لے کے آ گیا اب بادشاہ بہت ناراض ہو گیا اس نے کہا میں تو تمہارا سر قلم کر دوں گا یہ ہر دفعہ تم اس سے بچے کو کیوں لے کے آ جاتے ہو یہ بچہ کون ہے تو وزیر نے کہا جی یہ تو میرا اپنا بیٹا ہے میں نے سارا شہر دیکھا پر مجھے اپنے بیٹے سے زیادہ خوبصورت کوئی بچہ نظر نہیں آیا اس لیے یہ جو بیوٹی کانٹیسٹ والی اپروچ ہے یہ اتنی کامیاب نہیں رہتی تو اس کو اوائڈ ہی کریں ٹھیک ہے جی اس کے بعد آگے چلتے ہیں نیرو آپشن اینڈ ڈیٹیلڈ ویلیویشن اس کا کیا مطلب ہے اب ہوگا یہ کہ جب آپ نے جب فلوٹ کرنی ہے اپنے ریکوائرمنٹ آپ نے اس کی میٹرکس بھی بنا لی ہے تو ویسے تو مارکیٹ میں بہت سارے وینڈرز ہوں گے بہت سارے ہارڈ ویئر بیچنے والے ہوں گے بہت سارے سافٹ ویئر بیچنے والے بھی ہوں گے لیکن ان میں سے چند ہی ایسے لوگ ہوں گے جو کہ آپ کی ریکوائرمنٹس پہ پورا اترتے ہوں گے آپ کی اسپیسیفکیشنس پہ پورا اترتے ہوں گے تو اب آپ نے اف کورس صرف یہ ٹیکنیکل اسپیسیفکیشن نہیں ہے جن کی بیسس پہ آپ جو وینڈرز ہیں ان کو آئیڈنٹیفائی کریں گے بلکہ اس میں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ان کا ٹریک ریکڈ کیسا ہے ان کی ہسٹری کیسی ہے اور وہ کیا کچھ پہلے کرتے رہے ہیں اس کے علاوہ آپ جو ہیں جن لوگوں کے لیے انہوں نے کام کیا ہے اگر انہوں نے کوئی ریفرینسز بتائے ہوئے ہیں تو آپ ان ریفرینسز سے رابطہ کریں گے ان سے پوچھیں گے کہ اس کمپنی کے اس طرح کے سملر پروجیکٹ میں کیسے ریزلٹس تھے اور آپ ہو سکتا ہے کہ وہ وینڈر صرف ان کمپنیز کے بارے میں بتائیں جن کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات ہیں لیکن اب آپ تعلقات کی بیسس کے اوپر ملینز روپیز یا ڈالر ضائع تو نہیں کر سکتے اس لیے آپ ان لوگوں سے بھی پوچھیں گے جن کے انہوں نے ریفرنسز نہیں دیے لیکن ان کے لیے کام کیا ہے تو اس ایکسرسائز کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو بہت سارے وینڈرس تھے وہ نیرو ڈاؤن ہو کے چند وینڈرس پہ آ جائیں گے اور ان کی آپ ڈیٹیل میں ایویلیوشن کریں گے اب جب ان کی ڈیٹیل ایویلیشن ہو رہی ہے یاد رکھیں ہم اس وقت ٹیکنیکل ٹریک کے بارے میں بات کر رہے ہیں جہاں پہ ہارڈ ویئر خریدا ہے اور انسٹال ہونا ڈیٹا ویئر کے لیے ٹھیک تو اب جب آپ نے سٹیپ سے گزر گئے تو اگلا سٹیپ کیا ہے میں آپ کو اگلے سٹیپ کے بارے میں بتاتا ہوں کنڈکٹ پروٹوٹائپ اف نیسری اب ہوگا یہ کہ جب آپ نے ایکسرسائز کی فلٹرنگ کا جو پروسیس گزارا آپ نے اس میں ہو سکتا ہے کہ ایک کلیئر ونر جو ہے وہ ببل اپ کر کے سامنے آ جائے آپ کے ہاں بھی یہ بندہ جو ہے نا ہی از اے کلیئر ونر کلیئر ونر کس چیز کے اوپر ہے ایکسپیرینس کی بیس پہ جو اس کا پرائریکٹ ہے اس کی کمٹمنٹ کی بیس پہ وہ پلیئر ونر ہے اس کے جو ریلیشن شپ ہیں تعلقات تھے اس کمپنی کے ساتھ جنہوں نے کہ ویئر ہاؤس بنانا ہے اس کے ساتھ وہ اچھے تعلقات تھے ان کا پرائر ایکسپیرینس تھا تو اگر تو ایک کلیئر ونر نکل کے آ گیا تب تو کام بڑا آسان ہے بلکہ بات ختم ہی ہو گئی لیکن اگر ایک کلیئر ونر نہیں آتا تو پھر آپ پروٹو ٹائپنگ کروائیں گے یعنی کہ آپ نے جو چیز چاہیے ہے جو جس طرح کی اپلیکیشن کے لیے وہ ویئر ہاؤس بنایا جا رہا ہے اس طرح کی اپلیکیشن ان سے بنوائیں گے اور اس کو ایز ان ایک سمپل قسم کی لیکن ناٹ ٹو سمپلیسٹک ایک ریئلسٹک اپلیکیشن بنانے کے لیے کہیں گے دو تقریبا کمپنیز کو یوزنگ فلیٹ فائلس اور وہ کمپنیز پر ڈیمونسٹریٹ کریں گی اپنی کیپبلٹی اور جب وہ چیزیں بنا رہی ہوں گی یو ول لک ایٹ دا شولڈر آپ دیکھیں گے وہ کیا کر رہے ہیں وہ کیسے پروسیڈ کرتے ہیں اور اس کی بیسس پہ پھر آپ آئیڈینٹیفائی کر سکیں گے وچ از اور ہو از دا سنگل clear ونر اب آپ نے کیا کرنا ہے کیپ کمپٹیشن ہاٹ اب یہ بھی ہو سکتا ہے مثال کے طور پہ اگر ایک ڈیولپڈ ملک ہے جیسے کہ میں بات کر رہا ہوں امریکہ کے ریفرنس سے وہاں پہ ایک ڈیٹا ویئر کے وینڈر بہت سارے ہو سکتے ہیں اور بہت ساری کمپنیز کو جب آپ نے اس میں شامل کیا ہے میں تو اس میں نکلنے کے بعد بھی کئی کمپنیز رہ گئیں یا دو یا تین کمپنیز رہ گئیں اب ہمارے ملک میں ہو سکتا ہے کہ اتنی کمپنیز نہ ہوں ٹھیک ہے جی ایک اسپیسیفک پروجیکٹ کے لیے تو اگر آپ نے اس پروسس سے کمپنیز کو ایلیمنیٹ کرتے گئے تو پتہ چلے گا کہ آپ کے پاس ایک کمپنی رہ گئی ہے اور اس کمپنی کو بھی پتہ چل گیا کہ جی آئی ایم دا اونلی سنگل ون اس لیے اب آپ نیگوشیٹ کیسے کریں گے اب آپ نے حکمت سے کام لینا سوچ کے کام لینا عقل استعمال کرنی ہے یہ بھی کچھ میں آپ کو تجربے کی بیس میں بتا رہا ہوں کہ اگر ایک کمپنی رہ گئی ہے پھر بھی آپ دو کمپنی سے کہیں گے ٹھیک ہے جی آپ بھی کمپٹیشن کے اندر ہیں وہ اس لیے کہ جس کمپنی کو آپ نے آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے اس کمپنی کو بھی تو آپ نے اس کنڈیشن پہ نہیں جانا دینا کہ وہ آپ سے نیگوشیٹ کرنے کو تیار نہ ہو میری بات سمجھ رہے ہیں آپ اس کے بعد جو آخری پوائنٹ آتا ہے وہ کیا ہے سلیکٹ ٹرائل اینڈ نیگوشیٹ اب آپ نے ایک کمپنی آئیڈینٹیفائی کر لی ہے اس کو آپ نے بغیر لکھے زبانی طور پہ کہہ دیا کہ ٹھیک ہے جی آپ سے ہم ڈیل کریں گے لیکن آپ ان سے کہتے ہیں ٹرائل پیریڈ کے لیے اکوپمنٹ یہاں انسٹال کریں اور اس اکوپمنٹ کو آپ چلائیں گے اور لوگ آپ کے اس پہ کام کریں گے اور اس کے بعد آپ اس کے ساتھ کانٹریکٹ سائن کریں گے اس لیے کہ جب آپ اکوپمنٹ کو کمپنی کے اندر لے کے آ رہے ہیں اپنی کمپنی میں یعنی کہ ویئر ہاؤس میں جہاں اس کو انسٹال ہونا اٹس اے ویری ایکسپینسو این اے ٹائم کنزیومنگ ٹاسک اس لیے آپ نے لوگوں کو ساتھ ساتھ ٹرین کرنے ہیں اور اس کے بعد اکوپمنٹ خریدی جائے گی اور اکوپمنٹ انسٹال ہوگی ٹھیک ہے جی بات سمجھ گئے آپ ٹیکنیکل ٹریک کے ریفرنس سے آگے چلتے ہیں انالیٹک اپلیکیشن ٹریک اب اگر آپ اپنے ذہن میں اس روڈ میپ کو لے کے آئے لائف سائیکل کے تو اس میں تین ٹریکس تھے میں نے یہاں پہ ڈیٹا ٹریک کو انٹینشنلی نکال دیا ٹھیک ہے جی اس کے میں نے کو ریزن بتایا تھے کیونکہ ہم نے خاصی ڈیٹیل میں لیکچرز بھی کور کیے تھے اس کے ساتھ ساتھ میں کچھ اور آپ کو بتاتا چلوں میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ جو ٹاپکس سی کوریج ہے وہ کچھ کچھ میرے اپنے بیک گراؤنڈ کے ریفرنس سے بھی ہے جو کہ الیکٹریکل انجینئرنگ کمپیوٹر انجینئرنگ اور کمپیوٹر سائنس کا بیک گراؤنڈ ہے اکیڈیمک بیک گراؤنڈ اور پروفیشنل بھی تو اب ہم آتے ہیں انالیٹکس ٹریک کے اوپر اس کا پہلے میں آپ کو ایک بریف اوورویو دے دوں یہ وہ پارٹ ہے ڈیٹا ویئر ہاؤس ڈیزائن کا جو کہ بڑا انٹرسٹنگ پارٹ ہے پروگرامرز کے لیے یہاں پہ ایکچول اپلیکیشن ڈیولپمنٹ ہوگی یہاں پہ اس کو لوگ کہتے ہیں جی یہ تو سب سے مزے یعنی کہ فن پارٹ ہے جہاں پہ ایکچوئل کوڈنگ کی جائے گی جہاں آپ نے جو ہارڈ ویئر خریدا ہے دیٹ ہارڈ ویئر از گوئنگ ٹو بی پٹ گڈ یوز یعنی کہ جو بزنس یوزرز کے جو سوال کوشچنز ہیں کیوریز ہیں اس کو جواب دینے کے لیے اس ہارڈ ویئر کو استعمال کیا جائے گا یہاں پہ آپ ایک برجنگ بھی ہوگی بٹوین بزنس یوزرز اینڈ آئی ٹی یوزرز یہاں ڈیولپمنٹ کا کام ہوگا تو پتہ چلا کہ یہ ٹریک بڑا انٹرسٹنگ ٹریک ہے اور اس ٹریک کے بھی دو حصے ہیں یعنی کہ ایک اسپیسیفکیشنس کا حصہ ہے اور ایک ڈیولپمنٹ کا حصہ ہے تو میں آپ کو باری باری دونوں حصوں کے بارے میں بتاؤں گا اس کے بعد ہم ڈپلائمنٹ پہ جائیں گے کیونکہ وہ سب سے کریٹیکل ایسپیکٹ ہے اور آف کورس کچھ مینٹیننس پہ بھی ہم ٹائم کریں گے تو میں اب جو اینالیٹکس ٹریک ہے اس کے جو دو حصے ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں جی ساتھیو تو اینالیٹکس ٹریک کے کون سے حصے ہیں آپ یاد رکھیں کہ یہاں پہ ایک بات ہے جو کہ آپ نے سمجھ لینی ہے غور سے وہ یہ ہے کہ جو میں آپ کو پہلے بھی بتاتا رہا ہوں یاد رکھیں ذہن نشین کر لیں کہ ٹھیک ہے ڈسیزن میکنگ میں ایڈھاک کیورنگ ہوتی ہے لیکن یہ اتنی بھی ٹوٹلی ایڈ ہاک نہیں ہوتی یعنی کہ لارج پرسنٹیج آف جو کوشچنز ہیں دے کین بی آنسرڈ فرام پیرامیٹر ڈریون کیوری ٹھیک ہے جی اور اس جو انالیٹکس ٹریک میں ایک اور پوائنٹ جو ہم نے دیکھنا ہے وہ یہ ہے کہ جو مختلف ہو سکتا ہے پہلے ایکسل کے میکروز چل رہے ہیں اس آرگنائزیشن میں تو آپ نے ایک اسٹینڈرڈ لے کے آنا ہے جو کہ ان ایکسل کے میکروز کو ریموو کر دے یہ میرا مقصد اس سے یہ نہیں ہے کہ میں کسی چیز کو اچھا یا برا کہہ رہا ہوں کنسسٹنسی کی بات ہو رہی ہے کی بات ہو رہی ہے تو اسپیسیفکیشن ٹریک میں کیا ہے اسپیسیفکیشن ٹریک میں پہلے تو آپ دس یا پندرہ ایسی ایپلیکیشنس کو آئیڈینٹیفائی کریں جو کہ ضروری ہیں اس ویئر ہاؤس کے لیے اس کے بعد ان کو پرائیورٹائز کریں پرائیورٹائز کرنے کے بعد ایک سنگل ٹیمپلیٹ بتائیں جو کہ ان کیوریز کے لیے یا ان ایپلیکیشنز کے لیے استعمال ہوگا وہ اسٹینڈرڈ کیا ہوں گے وہ اسٹینڈرڈ کچھ مینو کا ہوگا وہ اسٹینڈرڈ کچھ آؤٹ پٹ کا ہوگا وہ اسٹینڈرڈ کچھ لک اینڈ فیل کا ہوگا اور یہ جو اسٹینڈرڈز ہیں یہ ڈرائیو کریں گے ٹھیک ہے جی ٹیمپلیٹ کے اوپر ان پٹ کے اوپر اور مختلف چیزوں کے اوپر تو یہ تو آپ نے اسپیسیفکیشن سیٹ کر لی جب آپ نے اسپیسیفکیشنز بنا لیں اس کے بعد آپ جائیں گے ڈیولپمنٹ کے اوپر ڈیولپمنٹ میں کیا چیزیں ہونی ہیں میں آپ کو ان کے بارے میں بتاتا ہوں جب ڈیولپمنٹ ہوگی تو ڈیولپمنٹ کرنے سے پہلے اسٹینڈرڈ سیٹ کیے جائیں گے وہ اسٹینڈرڈس کیا ہوں گے کہ جی لائبریریز کا سٹینڈرڈ کیا ہوگا ڈاکومنٹیشن کا سٹینڈرڈ کیا ہوگا مینوز کا سٹینڈرڈ کیا ہوگا اور یہ جب سٹینڈرڈ بن جائیں گے اس کے بعد پھر کوڈنگ کا ایکچولی کام سٹارٹ ہوگا تو جو کوڈنگ کا ایکچول کام ہے اس میں جو ایک بات دیکھنے اور سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ سن کے بڑے حیران بھی ہوں گے لیکن جب آپ کریں گے تو آپ کو بات کلیئر ہو جائے گی کہ ایسی اگر آپ ایک ٹیمپلیٹ بنا لیتے ہیں اپلیکیشن بنا لیتے ہیں تو اس میں کچھ زیادہ آپ کو بہت زیادہ ویریشن نہیں کرنی پڑے گی بلکہ وتھ سرٹن اماؤنٹ آف ویریشن آپ ایسی ایپلیکیشن جنریٹ کر لیں گے جو کہ بہت ساری جو ایپلیکیشنز ہیں جن کو کہ آپ نے پرائرٹائز کیا تھا ان ایپلیکیشنس کو آپ ایڈریس کر سکیں گے یعنی کہ جو یوزر کی نیڈز ہیں وہ پوری ہو سکیں گی تو یہ میں نے آپ کو مختصر طور پہ بتایا کہ جو انالیٹکس ٹریک ہے اس کی ڈیولپمنٹ میں کیا ہوتا ہے تو میں آپ کو مزید بتاتا ہوں کہ ہم اب جب ڈپلائمنٹ کی طرف جا رہے ہیں تو اس سے پہلے کیا باتیں اور کیا ایشوز ہیں اس میں ایک اور بات جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے یعنی کہ ڈیولپمنٹ میں کہ یہاں پہ جب ٹولس بننا شروع ہو جائیں گے اور جو پروگرامرز ہیں جب ان ٹولس کو استعمال کریں گے تو جو آپ کا ہیس ٹیگ تھا جو میں نے آپ کو مثال دی تھی ڈیٹا ویئر ہاؤز از اے لارج ہیش ٹیگ اس میں سے جو کوالٹی کی جو نیڈلس تھی وہ نکلنا شروع ہو جائیں گی ٹھیک اور وہ پرابلم سامنے آئیں گی اور جب آپ ڈیولپمنٹ کر رہے ہوں گے تو جو اس میں ایشوز تھے ٹائم کے پرفارمنس کے وہ بھی سامنے گے مطلب یہ ہوا کہ یہ بڑا امپورٹنٹ قسم کا پارٹ ہے جس میں کہ ایکچول ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اور اس میں ٹولز بھی بن رہے ہیں اور استعمال ہو رہے ہیں ڈپلائمنٹ اوور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے گا ڈیولپمنٹ کے بعد یعنی کہ تین ٹریکس کرنے کے بعد ان تینوں ٹریکس نے کنورج ہونا ہے انہوں نے ملنا ہے اور آ کے ڈیٹا ویئر ہاؤس کی ایکچول ڈپلائمنٹ ہونی ہے ایکچوئل ڈپلائمنٹ اب آپ ایک یاد رکھیں بات سمجھیں کہ تین پیرل ٹریکس ہیں جب تک تینوں چیزیں ریڈی نہیں ہو جائیں گی آپ ڈیٹا ویر ہاؤس کو ڈپلوائے نہیں کر سکتے اور اگر اس کو آپ فورس کریں گے ڈپلائمنٹ کو تو وہ ڈپلائمنٹ نیچرل نہیں ہوگی جب آپ ڈپلوائے کریں آپ ایز ان آرکیٹیکٹ جانتے ہیں کہ یہ چیز کیا میری ریڈی ہے کیا میرا ڈیٹا ویر ہاؤس ریڈی ہے کہ اس کو ڈپلائے کیا جا سکے آنسٹلی اپنے آپ سے پوچھیں گے اٹ ول ریکوائر پاور آپ پہ پریشرز ہوں گے کہ یہ ٹائم کی ڈیڈ لائن ہے آپ نے ویئر ہاؤس ڈلیور کرنا ہے اگر آپ ان پریشرز میں آ کے ان کوکڈ یا ہاف کوک چیز کو ڈیلیور کر دیں گے تو آپ کی بدنامی بھی ہے آپ کی کمپنی کی بدنامی بھی ہے اور وہ جو آپ نے ٹائم لائن میٹ کی اس کا کوئی فائدہ نہیں اس کی میں آپ کو ایک مثال دوں جیسے شادی میں آپ نے لوگوں کو بلایا ہوا ہے ٹھیک ہے جی ہمارے کلچر میں آپ کو پتا ہے کہ بیٹی والے پہ بڑے پریشرز ہوتے ہیں تو آپ نے شادی پہ لوگوں کو بلایا ہوا ہے لوگ کھانے کا انتظار کر رہے ہیں اور برات لیٹ ہو چکی ہے اب جب تک برات نہیں آتی اب آپ کیا کریں لوگوں کو بوتلیں پلائیں گے اگر آپ نے کھانا کھلا دیا تو دلہا والے آپ کو بخشیں گے نہیں اگر آپ نے کھانا نہیں کھلایا تو آپ کے جو عزیز رشتے دار ہیں وہ آپ کو بخشیں گے نہیں اب آپ پریشر میں آ ہیں اب آپ کو ول پاور چاہیے ایسی ہی مسائل ڈپلائمنٹ میں آ ہیں اب اگر آپ ایک ایسا ویئر ہاؤس ڈپلوائے کر دیتے ہیں جو ریڈی نہیں ہے اس کے کانسیکوئنسز کیا ہوں گے مثال کے طور پہ پہلے جب دلہا سیرا ڈال کے چھپ جاتے تھے تو ٹھیک ہے جی آپ نے کسی اور کو سیرا لا کے تو وہاں پہ بٹھا دیا لا کے اور کھانا کھلا دیا لیکن یہ ٹیکنیک آپ نہیں چل سکتی اس لیے کہ آپ دلہا سیرا نہیں پہنتے تو یہ بڑے اس میں ایشوز ہیں ڈپلائمنٹ میں جن کو بڑا کیئرفلی دیکھنا ہے اور ان کو سمجھنا ہے اور اس کے بعد آگے چلنا ہے تو ڈپلائمنٹ میں جو بڑی کرٹیکل چیزیں ہیں وہ کیا ہیں آپ نے یوزر کو ایجوکیٹ کرنا ہے یہ بڑی کریٹیکل چیز ہے اگر آپ نے سسٹم ڈپلوائے کر دیا اور یوزر کو آپ نے ایسا سسٹم دیا جس میں کہ پراپر ڈیٹا نہیں تھا اس کے بارے میں ایجوکیٹ نہیں کیا جو انالیٹکس ٹول تھے وہ پراپر نہیں تھے ان کے بارے میں ایجوکیٹ نہیں کیا تو وہ سسٹم صحیح نہیں چلے گا ایک بات یاد رکھیں اگر آپ نے یہ ذمہ داری لی ہوئی ہے کہ ایجوکیشن کے ٹولز بھی بنانے ہیں تو یاد رکھیں جو ایک گھنٹہ ٹائم لگے گا ایجوکیٹ کرنے میں ٹول جو اس کے لیے آپ کو ایک دن لگانا پڑے گا ٹول بنانے کے لیے آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ اس ایجوکیشن میں آپ نے اینڈ یوزر کو اوور ویلم نہیں کرنا اس کو اوپر اتنی ساری چیزیں لا کے پھینک دیں کہ بے پریشان ہو کے گھبرا کے ڈر کے بیٹھ جائے آپ نے یہ نہیں کرنا آپ نے یہ بات پکی رکھنی ہے کہ جب تک ڈیٹا ویراؤز ریڈی نہیں ہوگا ایجوکیشن نہیں ہوگی ٹھیک ہے جی اور جب تک لوگ ایجوکیٹ نہیں ہوں گے اس وقت تک لوگوں کو الاؤڈ نہیں ہوگا ڈیٹا ویراؤز ایکسیس کرنا اس کے کیا کنسیکوئنسز ہیں اس کے بڑے پروفاؤنڈ اور لانگ لاسٹنگ کانسیکوئنسز ہیں اگر ان ایجوکیٹڈ یوزر سسٹم کو استعمال کرنے کی کوشش کریں گے استعمال نہیں کر پائیں گے آپ کی بدنامی کا باعث بنیں گے تو ڈپلائمنٹ از اے ویری کریٹیکل ایشو ٹھیک ہے جی تو میں اس کو لیکچر کو ختم کرتا ہوں میں آخری پوائنٹس آپ کو بریفلی بتاتا ہوں کہ مینٹیننس کے پوائنٹس کیا ہیں مینٹیننس کے ریفرنس سے چار پوائنٹس ہیں اس میں ایک سپورٹ ہے اس میں ایک ایجوکیشن ہے اس میں ایک ٹیکنیکل سپورٹ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں پھر گروتھ بھی آتی ہے مقصد یہ کہنے کا یہ ہے کہ آپ نے یوزر کو سپورٹ دینی ہے یوزر کو آپ نے بتانا ہے کہ سسٹم نے کیسے کام کرنا ہے اور یوزر کو ہک کرنا ہے آپ نے کہ وہ یوزر سسٹم کو استعمال کرے یہ نہیں ہے آپ نے سوچنا کہ نو نیوز از گڈ نیوز یعنی کہ اگر آپ کو یوزر کچھ نہیں کہہ رہا تو سب اچھی بات ہے نہیں نہیں اگر یوزر سسٹم کو استعمال کرے گا تو کچھ ایشوز نکلیں گے اور آپ کو بتائے گا اور آپ نے آنیسٹلی ان ایشوز کو ایڈریس کرنا ان کو ریزالو کرنے کی کوشش کرنی ہے اور اگر آپ ان کو ریزالو نہیں کر پائیں گے تو بدنامی کا باعث بنے گا اور یہ بات یاد رکھیں کہ جو اینڈ میں ایشوز نکلیں گے ان کو ریزالو کرنے کی کاسٹ بہت زیادہ ہوگی تو یہ جو میں نے آپ کو چار پانچ پوائنٹس بتائے مینٹیننس uh, کے ریفرنس سے امید ہے کہ آپ ان کو مزید جب نوٹس میں پڑھیں گے تو آپ کو اور باتیں سمجھ آ جائیں گی اور میں وائنڈ اپ کرتا ہوں اس کو ختم کرتا ہوں گروتھ کے ریفرنس اگر آپ نے سب کچھ ٹھیک کر لیا تو یہ نہیں کہ آپ ازاد ہو گئے ہیں ایسی بات نہیں ہے اب یوزر ہو سکتا ہے اس میں کچھ کہے کہ جی اس میں یہ فیچرز ایڈ کر دیں وہ کہے کہ جی اس میں ڈیٹا زیادہ آ گیا تو یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے یاد رکھیں کہ ڈیٹا ویر ہاؤس ایک فیز تو شاید ختم ہو گیا ہوگا لیکن ڈیٹا ویر ہاؤس کی جو لائف سائیکل ہے وہ ختم نہیں ہوا تو اس کے ساتھ میں آپ سے یعنی کہ اسن عبداللہ آپ سے اجازت چاہوں گا ٹل نیکسٹ لیکچر خدا حافظ